مولانا اختر رضا خان صاحب نے محفل سما کو حرام قرار دیا آپ کا کیا خیال ہے مولانا اختر رضا خان کا کہ اپنا ذاتی مسئلہ ہے اعلی حضرت فاضل بریوی کے احکام میں شریف اٹھائیے آپ اس میں اعلی حضرت نے اس کو حرام قرار دیا اور حضرت نے کیا حرام قرار دیا کہ شریعت میں تبلا سارنگی موسیق یہ ساز جو ہیں ان کو حرام کہا گیا مثال کے طور پر حضرت نوفی رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ وہ تشریف لے جا رہے تھے تو کہیں سے بانسری کی یا کسی ایسے مضامیر کی آواز آئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے کان میں انگلی ٹھونس لی ایسے کہ اور حضرت نوفیل سے کہا پوچھتے گئے کہ آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے جب نکل گئے تو حضرت نوفیل رضی اللہ نے فرمایا کہ اب آواز نہیں آ رہی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے انگوٹ انگلیاں جو تھیں وہ کانوں سے نکال لیں پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت نوفل سے کہا کہ میں ایک دن نبی کریم علیہ السلط سلام کے ساتھ تھا تو آپ کے کان میں کوئی ایسی موسیقی کی آواز آئی تو مجھے فرمایا کان میں انگلی رکھ لی فرمایا عبد اللہ کہ آواز آ رہی ہے وہ کہ آ رہی ہے کو، کو میں پھر چلے آ رہی ہے آ رہی ہے. تھوڑی دور گئے پھر پتہ لگا کہ یہ نہیں آ رہی تب حضور علیہ السلام نے اپنی انگلیاں کان میں سے نکال لی اب اس پہ دو سوال پیدا ہو گئے بجائے اس کے کیا آپ کریں میں خود کر دیتا ہوں آپ کی طرف اچھا یہ بتائیے کہ حضور نے تو انگلیاں رکھ لیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس سنتے رہے اور وہ پوچھنا کہ بتاؤ گئے. آواز ہوئی ہے نہیں ہو سکتا ہے نا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس میں تو کان میں انگلیاں رکھی اور حضرت نوفی جو ہے وہ سنتے رہے تو یہ بات ہے اس لیے ساری باتوں کا علم رکھنا چاہیے سیاق و سوا حض جب حضور علیہ السلام نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر بہت چھوٹی تھی بالکل بچے تھے ظاہر ہے جب وہ بچے ہوں تو ان پر تو شریعت کا کوئی بھی وہ, وہ نہیں وہ یعنی مستثنا اس سے اس لیے ان سے پوچھا اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس بڑے حضرت نوفی جو ہیں وہ بہت چھوٹے تھے وہ بچے تھے اس لیے ان کا استثناء ہے تو ان سے پوچھتے رہے تو پتا یہ لگا کہ یہ بات دونوں اس میں یہ شمانہ رکھا جائے کہ عبد اللہ ابن تو خود سنتے رہے حضور نے کان میں ملی رکھ نوفل خود سنتے رہے اور حضرت عبداللہ ابا املی کان میں رکھ لی یہ دونوں اس وقت بچے تھے حضور کے دور میں حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بچے تھے اس لیے ان کا استثناء ہے اسی طرح حضرت نوفل عبد اللہ ابن عباس کے مقابلے میں بچے تھے اس لیے ان سے پوچھا اب یہ کام کیا مولانا اخترضہ صاحب نے حرام کیا یا حضور علیہ السلام ایک حدیث میں فرمایا کہ میں دنیا میں مبوس کیا گیا ہوں مکارم میں اخلاق کی تکمیل کے لیے تاکہ اخلاق مکمل ہو جائیں میں یہ بھی فرمایا کہ میں دنیا میں مبوس کیا گیا ہوں یہ جو ساد اور موسیقی آلات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں عالت تعزبریبی کے دلال ہیں احکام شریعت آپ پڑھ لیجیے بڑا مفصل متوہ اب اس کے متعلق قوالی کے متعلق اب رہا کہ کوئی لوگ جو قوالی سنتے ہیں وہ جانے ان کا معاملہ جانے ہم اپنا بتا دیں ہم نہ قوالی سنتے ہیں نہ اپنے ماننے والوں کو اس کی اجازت دیتے ہیں قوالی کے بلکہ کوئی ساتھ یہ وغیرہ وغیرہ یہ نہیں سننا چاہیے یہ ہمارا مشرب ہے کوئی صاحب اس کو پسند کریں کوئی صاحب کا والی سنیں تو ان کا اپنا معاملہ ہوگا ہم نے اپنا مسلک بتا دیا تو آپ کا یہ کہنا نا کہ مولانا طرزہ خان صاحب یہ ان کے پردادہ کا فتویٰ بھی تھا اللہ بازل بریلوی کا اور خود نبی کریم علیہ السلام کا بھی فتویٰ یہ تھا صحابہ کی فتوی یہ تھا جس کی میں نے آپ کو مثالیں دی